فلاف لسی خدل متبی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے اللہ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں اللہ آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکا دیتے ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکا نہیں دے رہے لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ان کے دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے اور ان کے لئے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں الم المفون کل یشو یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے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 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے و لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا و خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا فی نیم کالو اد شی فی نیم کالو ان منحم اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے اللہ ان سے مزاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں الادی نشتر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے لہذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا میں سلس نل میں ذهب الله بینوریم و تم فی بولو مل ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے ایک آگ روشن کی پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا سمم فهم لا <سلام> وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں چناٹے اب وہ واپس نہیں آئیں گے اب وکصیب من الاسماء فیه ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر المن واللہ مفی پہ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے ید البو یخ اب سور کل میں اب الم میں شوفی و ادم پامو لب سوریم اللہ خلی ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یا ایها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ اللی جال نل ابشم ابین او وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وہ پروردگار جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو تور سور شهداءكم من دون اللہ ان كنتم صادقين اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک سورت ہی بنا لاؤ اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو تفالو تفالو فتم دلہن عدت پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے بشیر المنو عامل جن تجرین تحتی میں رو منزن کو لو ہے غل کو من کب لو اتو بھی متشبی ہے خالی دوں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان, ان مسلم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 کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے مگر وہ گمراہ انہیں کو کرتا ہے جو نافرمان فرمان اللہ دین امر اللہ عو سون فل الا مل خاص وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں کیف باللہ وکنتم امواتا تم اللہ کے ساتھ کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اسی نے تمہیں زندگی بخشے، پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے ہوں خل قل خل جا سموا بک ان جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا چنانچہ ان کو سات آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے وَإِذ قَالَ رَبُّكَ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور ہم دو تقدیس میں لگے ہوئے ہیں اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے دل بہ اکتی فکل فکل کن تم کو اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ الحکیم وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں بِأَسْمَائِهِمْ قال أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو چنانچے جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے وَإِذْ قُلْنَا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا غلط الشَّجَرَةَ غلط مِنَ الظَّالِمِينَ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو گئے ضروری وضاحت تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں گناوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں ہمارے حضرت مولانا محمد اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک و صاف ہوتا ہے کہ اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے تو جبرائیل عرض سے آ کر اس سے وضو کریں گناہ کے لیے تین شرائط ہیں نمبر ایک فیل حرام ہو نمبر دو علم بالحرمت ہو اور نمبر تین قصدن ہو اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو وہ گناہ نہیں بلکہ اس کو ذلت کہتے ہیں اور ذلت کہتے ہیں وقوعی جیسے حضرت موسا علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا اب حضرت موسا علیہ السلام کو معلوم تھا قتل کرنا فعل حرام ہے اور علم بالحرمت بھی تھا لیکن قصدن نہیں تھا اور معاصیت کہتے ہیں قصدن اور ارادتن نافرمانی کرنا اور قصدن نافرمانی کا تصور بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے محال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا جو پھل کھایا وہ گناہ نہ تھا خود اللہ تعالیٰ نے صفائی پیش کی ہے وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَسْمًا یعنی اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا پھر جو بڑوں کی بھول ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالی کی رحمتوں کے سمندر چھپے ہوتے ہیں ہم جتنے بھی خیر کے کام یعنی تعلیم تبلیغ جہاد وغیرہ کر رہے ہیں یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے دانے کی برکت ہے وہ اگر دانہ یعنی درخت کا پھل نہ کھاتے تو زمین پر کیسے آتے اور زمین پر نہ آتے تو آپ دعوت و تبلیغ کے لیے کیسے جاتے درس و تدریس کا کام کیسے کرتے صدقہ و خیرات کا ثواب کیسے حاصل کرتے ہمارے ایک بزرگ استاد ولا تقربہ اس کا ترجمہ یوں فرماتے تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ہو جاؤ گے خلاف اولا کام کرنے والوں سے مفسرین حضرات نے یہاں بھی ترجمے میں احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھا ہے جیسا کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن میں فرمایا ہے کہ اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا سو وہ غلطی میں پڑ گئے اور بعض حضرات نے فاسو کا ترجمہ نافرمانی فرمانی سے بھی کیا ہے لیکن اس سے مراد نافرمانی ہے حقیقت نہیں جیسا کہ روزے کی حالت میں بھول کر کھانا سورتاً نافرمانی ہے حقیقت میں نہیں ایسے ہی لفظ زم کی کسی پیغمبر کی طرف نسبت ہو اس کا با ادب اور محتاط ترجمہ لغزش، خطا اور غلطی کے ساتھ کریں گے اور اگر کسی مفسر نے ظاہر لفظ کی طرف نظر کرتے ہوئے گناہ کے ساتھ ترجمہ کیا ہے تو اس سے مراد سورتن گناہ ہے حقیقت میں نہیں کیونکہ اشتہادی خطا پر تو باقاعدہ اجر و ثواب ملتا ہے لیکن چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہوتا ہے اس لیے وہ اشتہادی خطا کو بھی بمنزل گناہ اور سیاح کے تصور کر کے اپنے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہیں جیسے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے حسنت الابرار، سی المقربین اور توبہ و استغفار سے فرق ہے عصمت کہتے ہیں کہ پیغمبر کے درمیان اور گناہ کے درمیان آڑ اور پردے کا حائل ہو جانا کہ پیغمبر گناہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے اور مغفرت کہتے ہیں کہ بندے کے درمیان اور سزا کے درمیان پردے کا حائل ہو جانا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تمام کے تمام محفوظ و مخفور ہیں محفوظ کا مطلب ہے کہ اگر ان سے تکمینی طور پر کوئی خطا یا غلطی سرزت ہوئی تو ان کو فوراً اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں ان کو خطا پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا جیسے ایک صحابی سے بدکاری کا فیل سرزت ہوا تو اللہ تعالی نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی کہ خود اپنے جرم کا اقرار کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ سوال کرنے کے بعد رجم کا حکم فرمایا بعض صحابہ کرام سے تقوینی طور پر اس قسم کی جو غلطیاں سرزد ہوئی اس میں حکمت یہی تھی تاکہ قیامت تک کے لیے امت کے سامنے حدود و قصاص کی سزاؤں کا عملی نمونہ سامنے آ جائے کیونکہ اسلام عملی مذہب ہے لہذا ہر حکم کے ساتھ اس کا ایک عملی نمونہ بھی پیش کر دیا گیا ہے حضرت سید نفیس الحسن عشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے جو افعال نبوت کی شان سے ماورا نہیں تھے ان افعال کے احکام اور مسائل کو ظاہر کرنے کے لیے ان کا صدور خود نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوا جیسے قضاءِ سالات وغیرہ اور جو افعال نبوت کی شان کے مناسب نہیں تھے ان کے بارے میں صحابہِ کرام نے ارز کیا کہ حضور ان میں نبونہ پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَهْبِقُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس ایش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا اور ہم نے آدم ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے آدم من ربه کلمات کلیماتیا ان بروین پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے قلنا ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے خالدوں اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو چٹلائیں گے وہ دو والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یسرو نچی انعمت ویاہدی و اوفو بیاہدی او فی بیاہدی کم وبون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 وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي فَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ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 اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو ہوا کی اور نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو ات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 الدی نبیم جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے بنی انعمت اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی و تقو مل تجزی نفس نفسی شی او ولا قبل منح شف ولابل منہ شفا تلخ منہ عدلولا سو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی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 اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو زباح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس ساری صورت حال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا بے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فرونا تم اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا چنانٹے تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے وَإِذ مُوسَى ثُمَّ اتخذتُمُ الْعِجْنَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظالمون اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسا سے چالیس راتوں کا وعدہ ٹہرایا تھا پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا کم کلا کم تشکو پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو موسل اور یاد کرو جب ہم نے موسا کو کتاب دی اور حق کو باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ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 خیر عند فتاب هو التواب الرحیم اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو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 فأخذتكم وأنتم تنظرون اور جب تم نے کہا تھا اے موسا ہم اس وقت تک ہرگز تمہارے یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو کم ال من طیبات ما وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ ادا کیا اور تم پر منوسلوا نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزا رسک ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ اور یہ نافرمانیاں کر کے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 ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا وَإِذِ اسْتَسْقَا مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَاً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو چنانچہ اس پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ نا خلام بکلی ہو می ہی ہک اتستی ہوں ادنا بل ہوں خو مس تم و بری بچا لو مِنَ بلو يعتدون اور وہ وقت بھی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسا ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے لہذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے یعنی زمین کی ترکاریاں اس کی ککڑیاں اس کا گندم اس کی دالیں اور اس کی پیاز موسا نے کہا جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں خیر ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو نہ قتل کر دیتے تھے یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی فرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے امنول دین سارا سو نمن بل اخریوا میل سولی فل ہوں اجوہ فل ہوم اجربیلزن حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نسرانی یا سابی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ اپنے پروردکار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے وَإِذْ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذو مَا, ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو تم فلولا فضل من الخاسرين اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ, راہ سے پھر گئے چناچے اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبَتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر یعنی سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے چناچے ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِضَةً لِلْمُتَّقِينَ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لئے عبرت اور ڈرنے والوں کے لئے نصیحت کا سامان بنا دیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ انَّ اللہ من بکوری اور وہ وقت یاد کرو جب موسا نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبا کرو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مزاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مزاق میں چھوٹ بولیں قَالُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذلك۔ ما انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑی ہو نہ بالکل بچی بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو بس ہو اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو کال ادل نکلوہ بکر تفاقی تصوری کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسا نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے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 اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے قال انہو یقول انہا بقرت لا ذلول تثیر الارض ولا تسق الحرف مسلمت اللاشیت فیہا قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما يفعلون موسا نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جد کر زمین نہ گہتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو پوری طرح صحیح سالم ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتا لے کر آئے اس کے بعد انہوں نے اسے ذبا کیا جب لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے وَإِذ قتلتم نفسا فيها مخرج ما كنتم اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے فقل نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو تم نقصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجرات او اشد قسوه وان من الحجرات لما يتفجر منه الانهار ان مل میشو منہ مح بن خشم بن چم اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثم, يحرفون ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے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 افلا اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالی نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ان اللہ ما کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کا علم تو رکھتے نہیں البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم كَتَبَتْ أَيْدِيهِم وَوَيْلٌ لَّهُم <يَكْسِبُون> لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہودیوں نے کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتا نہیں بلال من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار لهم فيها خالدون آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے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 وبل ولدیل کوربلت می کون اکی مفل اتوزکل کور اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے اور رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکات دینا مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے وَإِذْ أخذنا لا دماءكم وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ نکم وی ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ تم تَشْهَدُونَ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا ہت لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو تم تم الا ون خون سی کم در تون الم بل اسمی و دو مل کم اخراج اث مینو نیبا کتن ذَلِكَ سم جالو دلک في کلو فیلح وَيَوْمَ ولکی مچیو دون اشن لاد وما بغافل تعملون اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گنا اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا تو کیا تم کتاب یعنی تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اولئیک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلْ وَآتَيْنَا عیسَ بَنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ افکلا جا اخم رسول پنگ تم افری پنگ تکو تلوم اور بے شک ہم نے موسا کو کتاب دی اور اس کے بعد پیدر پہ رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے چنانچے باز انبیاء کو تم نے چھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے بل لعنهم اللہ ما اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں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 اور جب ان کے پاس اللہ کی طرح سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے تو ان کا طرز عمل دیکھو باوجود یہ کہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے بس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر بئس بغضب غضب عذاب بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالا غضب لے کر لوٹے ہیں اور کافر لوگ ذلت آمی سزا کے مستحق ہیں واذا قیل لهم امنوا بما انزل الله قالوا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 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی حق ہیں اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہیں اے پیغمبر تم ان سے کہو اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے تم <غَالِمُون> اور خود موسا تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے پھر تم نے ان کے پیٹ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا خود کالو س مسئین و سما مر تم <مؤمنين> اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر تور کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا اب بھی ایسا ہی کریں گے اور دراصل ان کی کفر کی نحوس سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے تم ساد آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہوئی اور ہم بتائی دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت کے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے یہاں تک مشرکین سے بھی زیادہ ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک ہزار سال عمر پائے حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے ناد ل ان ہوںزلبیزنیل فون زل ہوں علا قل بھی کبھی ازنیل ہی مقدی قل دئی و حد می اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے مجسمے ہدایت اور خوشخبری ہے من كان عدواً للہ وملائکته ورسلہ وجبریل ومیکال فإن الله عدو للكافرین اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور مکائل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے اول قد آیتوں بینک اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں عَهْدًا بَلْ لَا <يُؤْمِنُون> یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں کولم جہم رسولم دلری تب کبھی لا لم اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی تورات و انجیل کو اس طرح پسے پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھی سلیم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 مَا بِهِ لَو كَانُوا <يَعْلَمُون> اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاتین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا البتہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آسمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر اختیار نہ کرنا پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہ تھیں اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی کاش کون کو اس بات کا حقیق علم ہوتا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لو كانوا يعلمون اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیق علم ہوتا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا انظرنا عذابٌ علیم ایمان مالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو اور ان نہ کہہ دیا کرو اور سنا کرو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے يَشَاءُ اللہ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرقین میں سے یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے من سختن اون او الم تالم ان شيء ادی ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسے آیت لے آتے ہیں کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے الم تَعْلَمْ أَنَّ الله لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍ وَلَا نَصِيرٍ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا وَدَّ اہل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره <مسلمان> مسلمانوں بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے فلط و تز قدیم سیکری تجدو الله۔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 جنت علم کم تم سواد اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہر گز داخل نہیں ہوگا یہ محض ان کی آرزویں ہیں. آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤں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 اور نہ وہ غمگین ہوں گے ہوں دولئی ستی ن سور على تین وهم ستیلیہ ہوں دل قال کت لا لین مثل مولیم يحكم يوم ما كانوا فيه اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح وہ مشرقین جن کے پاس کوئی آسمانی سرے سے نہیں ہے انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں و من س فِي کفہ سف خ روبی ہے کن رحو ائی یدوحی لهم لهم عذاب عظیم اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہے بے شک اللہ بہت وسط والا بڑا علم رکھنے والا ہے وہ کون ساتی ہوں اللہ كل اللہ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا چنانچہ وہ ہو جاتی ہے وقال الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آَيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسی یہ کہتے ہیں ان سب کے دل ایک جیسے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں انسل اصحاب جہین اے پیغمبر بے شک ہم نے تمہیں کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی وَلَن قُلْ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اور یہ دو نصارا تم سے اس وقت تک ہر راضی نہیں ہوں گے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 الدین قلتی الاون فل اکم الخوص جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَتٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی وَإِذِ بَتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آسمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے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 اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو طواف کریں اور احتکاف میں بیٹھیں اور رکو اور سجدہ بجا لائیں۔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 ہوں وَبِئْسَ سلمس اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پور ام شہر بنا دیجئے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے اللہ نے کہا اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ سے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے الْعَلِيمُ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا ہر ایک کو جاننے والا ہے روب نجا نسلیم لریتی نسلیم کنسی کن وری ناسی کن بال انت التواب الرحيم اے ہمارے پرورتکار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابیدار ہو اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے اور ہمارے پرورتکار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی حکمت بھی کامل وَمَن يَرَّبُ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 سالحین میں ہوگا اسلم جب ان کے پرورتگار نے ان سے کہا کہ سرے تسلیم خم کر دو تو وہ فوراً بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا سوابی ہے ابراہیم بنی ونی یس مدین اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں کہ تم مسلم ہو ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد علہ اب عبر اسم عل و اسہ علہ ونحن له مسلم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 اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ راہ راست پر آ جاؤ گے کہہ دو کہ نہیں بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں قولو آمننا باللہ وما لبی میل کل پی وم اتیا موس وائس وم اتیا لا لو فری قوبئی احدی لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو موسا اور عیسیٰ کو دیا گیا اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے آتا ہوا ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں فَإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے اور اگر یہ منہ موڑ لیں در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں اب اللہ تمہاری حمایت میں ان قریب ان سے نمٹ لے گا اور وہ ہر بات سننے والا ہر بات جاننے والا ہے ومن احسن من صبره ونحن له اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ کہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار یہ اور بات ہے کہ ہمارے امال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے ات پو نی مس اس پویا پوسپ نو دن او ن سارا لو وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی اے پیغمبر ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے تلك امت قد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 کہ وہ کیا عمل کرتے تھے سفر قبل قل مشرق الم یحدی میں یش الاسرو مستقی اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے وَكَذَلِكَ چلو شہد آلو لو آل کہی دل نل پیبل چلتی کلین میتر وصو کو وَإِن كَانَتْ إِلَّا اور مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تا کہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے اور جس قبلے پر تم پہلے کار بند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو زائے کر دے در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے قد نرات قلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلتا ترضاها فولی وجہک شقر المسجد الحرام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 ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے وَلَئِن اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا الدین جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے الحق من ربك فلا تكونن من الممترین اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے لہذا شک کرنے والوں میں ہر گز شامل نہ ہو جانا ولی تن ہوں کل خیر میں اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا <تَعْمَلُون> اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو اور یقینا یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے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 فلا تخشوهم اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو ہاں میرا خوف رکھو اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو رسول وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہمارے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے ولا لہذا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو یا ایہا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين اور دیکھو ہم تمہیں ازمائیں گے ضرور کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مالو جان اور پھلوں میں کمی کر کے اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لے ان کو خوشخبری سنا دو اللہ دین مصیبتوں کو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی ان ہیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں ان الصفا والمغوة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بھیما ومن تطوع فإن شاكر بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان دان اور جاننے والا ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنه الله ويلعنهم اللاعون بشك و جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لانت بھیجتا ہے اور دوسرے لانت کرنے والے بھی لانت بھیجتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تابوا وَأَصْلَحوا وَبَيَّنُوا ہاں <الرَّحِيم> وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے کا خوگر ہوں بڑا رحمت والا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لانت ہے فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی وہ الا ہوں لا نوراہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے نفل سم وی ول اگنی فیل نیو فوکی تجریفی بحری مل میس محل عگب د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 اور زمین کی تخلیق میں رات دن کے لگاتار آنے جانے میں ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ین منو اشد الردی نل مو یوریا اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے وقال وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دی دیا جائے تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے اس طرح اللہ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں یا <سؤال> سکول اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے الف ل اب احم ل شع اولا تدو اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادے دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو مسل اللہ مسل اللہ اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانگ پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے یہ بہرے گونگے اندے ہیں لہذا کچھ نہیں سمجھتے لینکلوم کوئی باتیں رز کو نا کم مشکور تم اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو ان میں اہل و فمن غير باغ ولا عاد فلا اسم ان غفور اس نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور خون اور سور حرام کیا ہے نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کے حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے نلینٹ مو مِنَ زر ملکی بِهِ نبی سم کو اُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے درد ناک والعذاب ہے فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقُّ وَإِنَّ الَّذِينَ في الْكتاب شقاق <brain> یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے ہیں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 وَآتَ الْ المَالَ عَ حُبِّهِذ وَالْقُبَّ وَْيتَمَا وَْمَسكينَ وَبَنَ السَّبِيل وَالسَّ إِلينَ وَفِر بِقابِ وَأَقان الصَّلاةَ وَآتَ الزَّكاتَ وَْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عَهَدُ والالصَّابِرينَ فيِيبَأْسَاءِ وَّرْ وَاءِ وَحينَ الْبَأْس صدقوا هم المتقون نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر آخرت کے دن پر فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں اور سائلوں کو دیں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَهُ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ آي إيمان والو جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خوں بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ درد نہ کا مستحق ہے اور اے عقل رکھنے والو تمہارے لئے قصاص میں زندگی کا سامان ہے امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے کتب علیکم اذا حضر احدكم الموت ان ترک خیراً الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقاً على المتقین تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وسیعت کرے یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے پھر جو شخص اس وسیعت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے غفو ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وسیعت کرنے والا بے جا طرف داری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے ایمان مالو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو فمن كان منكم مريضا أو على سفر من کن میمری وعلى اَوال این وی طعام پونا فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن خير لكم ان كنتم تعلمون گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے شہر رمضان اللہی انزل ملک ملک میری م رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو اور تاکہ تم شکر گزار بنو سل قری جی با دلو بی اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راس پر آ جائیں کم لیا میرو کم ہن بس تم ل ع ملاح اکم تخت نو نئی کم وا بھو نوبت وکلوشوت یق مینل خول اشو می نل فو شو سجد تل کلبوح اللہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلطف صحبت کرو وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی مواف فرما دی چنانچے اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو اور ان اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں احتکاف میں بیٹھے ہو یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں لہذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں وَلَا اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوچھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بئن تأتو البیوت من ظہورها ولیکن البر من اتقا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 فَإن انتهو فَإن غفور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے وقاتلوهم حتى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإن انتهو فلا عدوان إلا الظالمين اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے اشحرحرام الحرام شہری الحرام واعلموا ان چلئی مع واہل حرمت والے مہینے کا بدلہ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 می کھ مری بو بھگ سی فی دن اؤ سدھین اؤ نو می تم فمن تمتا بل مِنَ, من أو أو فمستری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 ان شدید العقاب اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں تین روزے رکھے اور سات روزے اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ اس طرح یہ کل دس روزے ہوں گے یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے الحج معلومات حج فرسو قجلو مزت کو تون الیل الب حج کے چند متعین مہینے ہیں چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے نہ کوئی گناہ نہ کوئی جھگڑا اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا اور حج کے سفر میں زادے راہ ساتھ لے جایا کرو کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو لئی کم الحرام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو پھر جب تم عرفہ سے روانہ ہو تو مشرے حرام کے پاس جو مزدلیفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے جبکہ اس سے پہلے تم بالکل نا النَّاسُ تھے تمہ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں اور اللہ سے مغفرت مانگو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے فَإذا قضيتم فاذكروا آباءكم أو أَشَدَّ نئی نو فی الختی پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا دنیا حسنتوں فلوتی حسنت اور انہیں میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پرورتکار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اور ہمیں دو زخ کے آزاب سے بچا لے اولئیک لہم نصیب مما کسبو واللہ سریع الحساب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ سواب کی صورت میں ملے گا اور اللہ جل حساب لینے والا ہے وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ دود فمل اجل میں فر اسم الله واعلموا اسمل لولا تحشرون اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم منا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو پھر جو شخص دو ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور جو شخص ایک دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ تفصیل اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے اور تم سب تقوی اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسے کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا مینن سی جی دنیا و ہوں الد الخو اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دور دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِحَادِ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر تو نخوت اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتی ہے چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ رؤوف بالعباد اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کے خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے لیند خلوف فتح والا تب خوش پکم ناد مبین اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے حَكِيمٌ پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں اگر تم ان کے بعد بھی راہ راز سے فسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے حکمت میں بھی کامل ہل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ في غلل من الغمام والملائکت وقضی الامر یہ کفار <الْأُمُور> ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے آ موجود ہو اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے حالانکہ آخرے کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف تو لوٹ کر رہیں گے وہ شدید ال بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھیں اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے فر تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے نس متوت صبا صلاح نبی نبشیری نم صبا صحیح مبشری نی ن ذلکل حقیلی صفی مختلف مختلف نویہ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ الحقیست شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی زد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله اللہ انسل مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے یسون کم گاؤں سن خیریوں سل اکوری ویلو ملا بھی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین قریبی رشتے داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے <تصفيق> فی الکم واس تو شعیو اشع القم اللہ يعلم تم لا علم تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گراں ہے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 فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام و اخراج منه منہ عند الله اکبر و من القتل وضون کم ہتو کمست عل ہب روحم سنیا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 اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے تو ایسے لوگوں کے امال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے ایسے لوگ دو والے ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اندی ن جی سب رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فيهما كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما مکب ماذا ينفقون قل العفو كذلك پولاس الله لكم لکھو لعلكم سکو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 اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لوسم من المسلح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 کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے حکمت بھی کامل وَلَا تَنكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حتّى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم وَلَا ن تن خیرو مشری قلو آجبت ویلری قینت مین وب میر مشری قیوں والد ن واللہ يدعو الى الجنه والمغفره باذنہ ويبين آیاتہ للناس لعلہم يتذكرون اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں یقینا ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے خو و مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ویسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى یطہرن فَإذا تطهرن من أمركم اللہ. إن اللہ يحب التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ تین اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے لہذا حیض کے حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، ان سے قربت یعنی جمع نہ کرو ہاں جب وہ پاک ہو جائیں، تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں۔ ہاس کم فون ہار کم اومیا فی کلو اُلپوریل می تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو وَلَا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے اللہ تمہاری لغ قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر گرفت کرے گا اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے فعین فإن فإن اللہ غفور جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے چنانچے اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے وَإن اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بھی اللہ سننے جاننے والا ہے والمطلقات نہ بلیہ بول اندو مسل اللہ بل موجلی و اللہ عزیز الحق اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ تین مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ یعنی حمل یا حیض پیدا کیا ہے اسے چھپائیں اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں ہاں مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے <تصفيق> أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم اِن سوفین اُن تریس کم ادو میم چن لوف حدود الله ان تم اللہ حدود اللہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ اک طلاق والدہ سے زیادہ دو بار ہونی چاہیے اس کے بعد شوہر کے لیے دو ہی راستے ہیں یا تو قائدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے یعنی طلاق سے رجوع کر لے یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے یعنی رجوع کے بغیر عدت گزر جانے دے اور اے شوہرو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو وہ طلاق کے بدلے ان سے واپس لو الا یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے چناچے اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں لہذا ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا مت يَتَرَاجَعَا جا ظَنَّا ان حدود و حدود لقوم پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ متعلق عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے ہاں اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں بشرطے کہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے اور یہ سب اللہ کے حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہوں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 وا کم زر بِكُلِّ کتمتی نال اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک رکھو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو اور انہیں ستانے کے خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے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 اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے مے کے والو اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں بشرتے کے وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزا طریقہ ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے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 لو د تم بی دل بل دی وا لو زلی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 ان بما تعملون اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے ہاں کسی شخص کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے دو سال گزرنے سے پہلے ہی دو چھڑانا چاہیں اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی انا کو بھلے طریقے سے دے دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے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 واللہ تعملون خبیر اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن انتظار میں رکھیں گی پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کاروائی مثلاََ دوسرا نکاح قائدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے ع ملا کور کلو روف واضح بلو تب اجل ان يعلم ما في انفسكم ان غفور اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے لیکن ان سے نکاح کا دو طرفہ وعدہ مت کرنا اللہ یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میاد کو نہ پہنچ جائے اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے لہذا اس سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے ومتعوهن الموسع قدره المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت تلاک دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھو بھی نہ ہو اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو اور ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے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 ولا الفضل ان اللہ بما اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے اللہ یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے رعایت کرے اور پورا مہر دے دے اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے على الصلوات والصلاة للہ تمام نمازوں کا پورا پورا خیال رکھو اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا اور اللہ کے سامنے با ادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو فَإن خفتم فرجالاً أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فری اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ بنا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ لو پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اخراج۔ فَإن فلا جناح فعلنا من معروف واللہ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنی بیویوں کے حق میں یہ وسیعت کر جایا کریں کہ ایک سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قائدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے صاحب حکمت بھی وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا على الْمُتَقِينَ اور متلقہ عورتوں کو قائدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا؟ جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ پھر انہیں زندہ کیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے قوطلوفی سب سبیلی اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑائے کہ وہ بدرجہا زیادہ ہو جائے اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا نبی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 اللہ نبی وقد اخن می دین كُتِبَ عَلَيْهِمُ بال مل چل کلیم ملا مو بال می کیا تمہیں موسا کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے پھر ہوا یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے و کال لویوحداسل کارو ملک کال یو نو کلین و نہ کل می ملک سات قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله ياتي ملكه من يشاء والله واسع عليم اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں اور اس کو تو مالی وسط بھی حاصل نہیں نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے اور انہیں علم اور جسم تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے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 اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ تالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ سندوک واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے اور موسا اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے شری بھو میو ال کلو جلین امنو مہو کال پاپل نل یو می جی کون اولا پاح ک فی اچن سوابری چنانچہ جب تالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا اللہ یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو کچھ حرج نہیں پھر ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا چنانچہ جب وہ یعنی تالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ جنہوں نے تالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں ہے مگر جن لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبَرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے عامنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما دے بإذن الله وقتل جالوت میل الله الملك روح وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين جناتے انہوں نے اللہ کے حکم سے اون جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من چینل بیند نو دل باد ہادی مجھ ملبئی نوکی نل فو منہ ک یہ <يُرِيد> <تصفيق> پیغمبر جو ہم نے مخلوق کے اصلاح کے لیے بھیجے ہیں ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور ان میں سے بعض کو اس نے بدر جہا بلندی عطا کی اور ہم نے عیسائب نے مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی يوم لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعہ هم الظالمون اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو جس دن نہ کوئی سودا ہوگا نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ علحل الحیوں لت خو سل الف علبی پون بھل ملش ویو سم وی ول یو سو مہولا ل اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو سدا زندہ ہے جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے نوش دکر بھاوتی ولاہ سمیلی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا اس کے بعد جو شخص تاغت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں اور اللہ خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اللہ حلی نمن خمتی نس مو تیج نوریل مل اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے وہ انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیریوں میں لے جاتے ہیں وہ سب آگ کے باسی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے الم ترجراہی می ربی انہ ملک از قول اب راہیم ربی الحی و امی تو قول ان احی و امی کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پرور وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں ابراہیم نے کہا اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا مرلا چاہوں باس کال چمل کال لو من باب کال بلبیستمی اچام فر پا می کل سن ہری کل جالک یا تل لم ش یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا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 مسل اللہ فیقو نی سب اللہ حب سبا تو اللہ ہوں سیون جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ سات بالیں اگائے اور ہر بال میں سو دانے ہوں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے ينفقون أموالهم في سبيل اللہ فی کم الحم فی سب سم ادم اجو ہوں دو لم وَلَا یح زن جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا علم معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى واللہ غني حليم بھلی بات کہہ دینا اور در گزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور اللہ بڑا بے نیاز بہت برد بار ہے منولا کل منی الناس ولا يؤمن بل مل اخر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْرَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑے ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا او مسل سکو نم وا ٹھیک مس جل سین سل ملوں سپ واللہ بما تعملون بصیر اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے عام میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو اس پر زور کی بارش سے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے مرتیف ضعفاء رو اعصار فيه نار فاحترقت يبين اللہ لكم لكم کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کر اس کو اپنی ذت میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو اوہلین می پومیوں کو اخرجنا لكم من لو نل خبھی سم تم فکو نی الفی والی ان, تُغْمِضُوا فِيهِ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ <حَمِيدٌ> اے ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسے خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں نیچے بغیر نہ لے سکو اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کو حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اللہ بڑی وسعت والا ہر بات جاننے والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اور تم جو کوئی خرچ کرو یا کوئی مننت مانو اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے ان تبد الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِئَنفُسِكُمْ وما تنفقون إلا وجه وما تُنفِقُوا تم فکون يُوَفَّ من إليكم وَأَنتُمْ کم تم اے پیغمبر ان کافروں کو راہِ راس پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راس پر لے آتا ہے اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے جب کہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ امین مِنَ تاریف بس بِسِيمَاهُمْ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقرہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے الکو نم بل ہری نیتم اجورم یح زنو جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیاں بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا سواب پائیں گے اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا الذین یأکنون الربع لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطه الشیطان من المس ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ومن عاد أصحاب النار هم فيها خالدون جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردیگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے اور اس کی باتنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دو زخی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اللہ, الربا واللہ لا يحب كل كفار اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند پسند کرتا ہے جو نہ شکرا گنہگار ہو امن قوم اجوہ لہوم اجوہ یح زنو ہاں وہ لوگ جو ایمان لائیں نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکت ادا کریں وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو فئن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر تم سوت سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے وَإن تم چان اور اگر کوئی تنگ دست قرضدار ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے بشرتے کہ تم کو سمجھ ہو ثم توفا كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے پھر ہر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا يا أيها الذين آمنوا إذا بدين إلى اجل منو تد بننی اجنی مک ولک ول وَلَا ہوتر بہل بھوش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 تکیرون اجنی لکو سل اکو میشہ ادن اللہ تب تک تی جتن ہا دیرو نئی نفل سال تخ وَلَا و اشدو ادت ولکتی وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا کم وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ الش اے ایمان والو جب تم کسی معین معیار کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے ہاں اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے نہ سمجھ یا کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرس انصاف کے ساتھ لکھوائے اور اپنے میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو ہاں اگر دو مرد موجود نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو تاکہ اگر ان دو عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں اور جو معاملہ اپنی معیاد سے وابستہ ہو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ کرینے انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں ہے اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی اور اللہ کا خوف دل میں رکھو اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے وَإن كنتم على سفر ولم تک تم شہد تم علی اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں ہاں اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پرورتگار ہے اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو گواہی کو چھپائے وہ گنہگار دل کا حامل ہے اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے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 جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے ان کا حساب لے گا پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے آ مصولم ضلع میروی ولم کل آمن بما أنزل إليه من ربه كل آمَنَ ملکی ہوں کتوبی اصولی ہی لو فر کئی نیم میرے یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی یہ سب اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائے کسی پر نہ لائے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں ہمارے پروردگار ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے لا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا القوم الكافرين اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے مسلمانوں اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہمارے گرفت نہ فرمائیے اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو